ان الحمد والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبا ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی کیوں ہوئی اس کے آغاز کو بیان کیا جا رہا ہے اور بہت ساری حقیقتوں کو واضح کیا جا رہا ہے اعظب المنشیفنر و ازقال رب کا لل ملاقات انی جاعل فل ارد خلیفہ قالو عتج الوفیحہ میوس دوفیحہ وَيَسْفِكُ یسف وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي کا مَا لَا تَعْلَمُونَ قالا انی عالم و مالا تالم اور تذکرہ کیجیے و از اور ذکر کیجیے جب کہا ربوں کا تیرے رب نے لل فرشتوں سے انی جاعل بےشک میں بنانے والا ہوں فل ارد زمین میں خلیفتن تن اے خلیفہ قالو کہا انہوں نے یعنی فرشتوں نے عتج آلو کیا بنائے گا تو اے اللہ فیح زمین میں من اس کو یوف سے جو فساد کرے گا اس میں یعنی زمین میں و یسفِ آ اور وہ بہائے گا خون و جبکہ جب ہم نصب ہو تصبی بیان کرتے ہیں بے ہم کا تیری تعریف کے ساتھ ون وقد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیرے لیے قالا تو اللہ نے کہا انی عالم بے شک میں جانتا ہوں مالا تالمون جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کیا وز قالہ اور ذکر کیجئے از مقدر ہوتا ہے ہمیشہ عموماً جب اس سے عائد شروع ہوتی ہے عموماً اس سے اُز یاد کیجئے تذکرہ کیجئے ذکر کیجئے کالا کا کہا تیرے رب نے یہ رب کا میں جو کاف ضمیر ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یہ ملک کی جمع ہے ملائکہ ایک ہاں فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مقرب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے بہت سارے کام ان کے ذمے لگائے ہیں تو جو کچھ ان کے ذمے کام ہیں وہ کام کرتے ہیں انکار نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور تفسیر کی کتابوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ یہ باقاعدہ کسی یعنی کوئی غیبی مخلوق کا نام نہیں ہے بلکہ فرشتے جو ہیں جتنے انسان اچھے ہیں نیک ہیں خدمت کرنے والے ہیں بلائی کے کام کرنے والے ہیں دوسروں کے کام آنے والے ہیں جن کی وجہ سے عام لوگوں کو راحت پہنچتی ہے تو ایسے لوگوں کا نام ایسے انسانوں کا نام ملائکہ یعنی فرشتے ہیں یہ اس قسم کی تعویلیں کرنے والے ملائکہ کے وجود کا انکار کرنے والے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں حالانکہ جو چھ ایمان ہیں جن چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے تو وہ ایمان ہی نہیں ہے کسی ایک چیز پر کا انکار یہ ایمان کا انکار ہے تو ان چھ چیزوں میں سے ایک اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ مخلوق ہیں ایک ایسا ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتے ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کوئی اور شکل ہو سکتی ہے لیکن ایک غیبی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مقرب بنایا ہے و یف علون ما یمرون اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے ان کو وہی کچھ کرتے ہیں لا یسون اللہ ماہ امر وہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کر ہی نہیں سکتے وہ کرتے ہی نہیں ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں اللہ نے رکھی کہ وہ انکار کر سکیں اختیار ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ وہ کوئی انکار کر سکیں بلکہ اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں وہ وہی کرتے ہیں تو یہ شبہ یا اس قسم کا ذہن کہ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے ہی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ذہن ہے بڑے ایک مقدس قسم کی مخلوق کو اور اچھے لوگوں کو فرشتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے تو انسانوں میں سے ہی یہ ملائکہ ہیں انسانوں میں سے ہی جنات ہیں جن بھی الگ کوئی مخلوق نہیں ہے یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ملحدین ہیں ہاں جی پرویز جیسے لوگ اور اس کی اس کے شاگرد قرآن مجید کے اوپر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا تو ان لوگوں نے انکار کیا ہے جہاں فرشتوں کا انکار کیا وہاں جنات کا بھی انکار کیا وہ کہتے ہیں انسانوں میں سے جو بڑے بھاری بر قد و قد و قامت والے لوگ جی افریقہ کے ایسے لوگ جن کی شکلیں بڑی ڈراؤنی قسم کی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو ہی جن کہتے ہیں है? یہ اس قسم کی باتوں کا انکار کرنا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی باقاعدہ ایک مخلوق قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے ابلیس کے بارے میں کانا من ال جن نے فصق ان عمر رب وہ انسانوں میں سے نہیں تھا ابلیس نہ انسانوں میں سے تھا نہ فرشتوں میں سے تھا وہ جنوں میں سے تھا یہ قرآن مجید نے اس کی تصریح فرمائی ہے یہ باقاعدہ ایک الگ مخلوق ہے جن بھی الگ مخلوق ہے ملائکہ بھی تو ملائکہ فرشتے ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا جن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا تو یہ الگ الگ مخلوقات ہیں بہت سارے لوگ ان کا انکار کرتے ہیں تو صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگائے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے ان کو اختیار ہی نہیں ہے ان باتوں کا یہ چیزیں جو اللہ کے قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہم ملائکہ پر فرشتوں پر ایمان رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس سے یہ واضح ہوا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے تھے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا ان کو سامنے ان کے سامنے بیان کیا جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاً فل ارد خلیفہ بےشک میں زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے منسوب کیا ہے کہ یہ زمین میں آباد ہوگا اور یہ خلیفہ ہوگا تو میں اس کو بنانے والا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اب بہت بڑی بحث ہے اس مسئلے پر کہ خلیفہ سے کیا مراد ہے جی کون کس کا خلیفہ ہے انسان کو اگر خلیفہ کہا گیا ہے تو یہ کس کا خلیفہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے یا یہ انسان کسی اور کا خلیفہ ہے یہ بحثیں ہیں قرآن مجید کی تفاصیر کے اندر بھی اس سلسلے میں بہت کچھ موجود ہے لیکن سلف کا جو صحیح نقطہ نظر ہے انشاءاللہ اللہ ہم تو صرف اسی کو پیش کریں گے ابن کثیر نے یہ سارے اقوال ساری بحثیں ذکر کی ہیں ہاں جی اور ان سب کے ساتھ پھر ایک بات بیان کر کے اسی کو قول راجح قرار دیا ہے اور اسی کے بارے میں واضح کیا ہے کہ یہی صلف کی تفسیر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ وسلام کو ضروریت آدم کو یعنی انسان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا اپنا خلیفہ نہیں بنایا اسی طرح ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے زمین کے اندر جنات آباد تھے انہوں نے بڑی قتل و غارت کی گری کی بڑا ظلم کیا بڑا فساد کیا ہاں اللہ کی بڑی نافرمانیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے اوپر عذاب کے لیے بھیجا مسلط کیا فرشتوں نے ان کو مار مار کر زمین سے نکال کر پانیوں کی طرف دھکیل دیا تو زمین کو ان سے خالی کرا لیا اور پھر زمین کے اندر انسان کو بھیج دیا اس اعتبار سے یہ معنی کیا جاتا ہے کہ انسان انسان جنوں کا خلیفہ ہے پہلے جن آباد تھے بعد میں ان کی جگہ پر لاکر انسان کو آباد کیا گیا یہ بھی معنی کیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی ابن کثیر نے کیا ہے باقی تفاصیر نے بھی کیا ہے تو اسی طریقے سے پھر اس کے مفہوم میں قرآن مجید کی آیات کو بیان کیا گیا ہے خلافہ یخلوفوں کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا بعد میں آنا کسی کا جان نشین بننا ہاں؟ جان نشین بننا باپ چلا گیا اس کی جگہ پر اس کے بیٹا آ گیا ایک قوم چلی گئی ایک نسل دنیا سے ختم ہو گئی ان کی جگہ پر دوسری نسل آباد ہو گئی قوم نو تھی عذاب آیا وہ سارے نافرمان ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر دوسری قوم لاکر آباد کر دی قوم حود جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے ایک نسل چلی جاتی ہے اس کی جگہ دوسری نسل آ جاتی ہے تو یہ یہ معنی یہ سب سے زیادہ راجہ معنیٰ ہے اس کو ترجیح دی ہے ابن کثیر نے بھی باقی صلف کی تفاسیر نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق میں یہ واضح کیا ہے کہ انسان آباد ہوں گے زمین میں اور یہ نسلن بعدہ نسل یہ سلسلے چلتے رہیں گے آتے رہیں گے دنیا سے جاتے رہیں گے پھر نئے پیدا ہوتے رہیں گے وہ آباد رہ کے وہ چلے جائیں گے بعد میں اور آ جائیں گے اور یہ تسلسل اس زمین پر انسانوں کی آبادی کا جاری رہے گا اس اعتبار سے خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ انسان نہ اللہ کا جان نشین ہے نہ کسی اور کا جان نشین ہے یہ جان نشینی انسانوں کی اپنے اندر ہی ہے یہ معنی سب سے بہتر معنی ہے سب سے واضح معنی ہے قرآن مجید کی آیات اس کی بہت زیادہ تائید کرتی ہیں سورا یونس کے اندر ہے کہ قوم پر عذاب نادل کیا ان کو ان کی آبادی کو ختم کر کے ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے آباد کیا اور ان کو کہا کہ اب زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا خلیفہ بنایا ہے جو اس سے پہلے آباد تھے معصیتیں کرتے تھے اور اللہ نے ان کو عذاب بھیج کے ان کو ختم کیا اب تمہیں ان کی جگہ پر لا کر آباد کیا لینن زورا کئی فاتع کہ ہم دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو تو یہ اقرب معنی ہے قرآن مجید کی آیات کی مناسبت سے اگر یہ کہا جائے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو اس میں بہت بڑے بڑے سوالات اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں خلیفہ کا معنی بعد میں آنے والا ہیں اللہ سے اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں یہ قبل اور بعد کی بحثیں اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہاں یہ بحث اللہ کے لیے ہو سکتی نہیں اللہ اکبر تو پھر ایک جانشین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چلا جائے اس کے بعد دوسرا آ جائے اب اللہ تو موجود ہے اللہ تو ہمیشہ کے لیے موجود ہے ہاں اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہے باقی رہنے والا ہے موجود ہے موجود ہی رہنا ہے اس کے لیے کوئی نہ تبدیلی ہے نہ نہ اس کا جانا ہے نہ ختم ہونا ہے کوئی چیز اللہ کے لیے ایسی ہے ہی نہیں یہ الفاظ سارے قبل کے بعد کے ختم ہونے کے بعد میں آنے کے یہ سارے الفاظ مخلوق کے لیے تو ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز خالق کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے لیے یہ, یہ سمجھنا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اللہ اکبر بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے مانا یہ کیا ہے اور بڑے معروف تفسیروں کے اندر عام لوگ ان کو پڑھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا جان نشین مقرر کر دیا اور اس کو اختیارات دے دیے اختیارات دے دیے اور یہ اس کی حیثیت متعین کر دی ہاں جی اب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین کے اندر ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیظ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اپنا جان نشین زمین کے اندر مقرر کر دیا ہے اسی طرح یہ جدید مفسرین نے یہ مانا کیا ہے پھر آگے انہوں نے اس سے بڑے بڑے فلسفے ایجاد کیے ہیں کہ انسان انسان اللہ کا خلیفہ ہے کوئی ایک انسان اللہ کا خلیفہ نہیں مثلا آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ نہیں ہے یا کوئی ایک انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے انسان بحثیت مجموعی اللہ کا خلیفہ ہیں اس اعتبار سے سب برابر ہیں اور سب ہی, سب ہی اپنا حق خلافت استعمال کر کے ایک شخص کو اپنے اختیارات تفیض کرتے ہیں اور وہ ایک شخص جو ہے یا ایک ادارہ وہ پھر ان اختیارات کو استعمال کر کے معاشروں کا ملکوں کا نظام چلاتا ہے یہاں سے جمہوریت کو جمہوریت کو یہ جو سیاسی نظریہ ہے دنیا میں حکومت قائم کرنے کا اس سے خلافت کے لفظ سے جمہوریت کو ثابت کرتے ہیں تو بڑے بڑے فلسفے لوگوں نے اور نظریات ان چیزوں سے ایجاد کر لیے تو ساری کی ساری بحثیں اور ان سے یہ یہ نظام مرتب کرنا یہ بالکل ہی باطل ہے اللہ تعالیٰ جو واضح کر رہا ہے اپنے قرآن کریم کے اندر اس کی اس کے تقاضے سے یہ بالکل چیزیں مختلف ہیں تو ان سے بہت بچنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا خلیفہ کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر ایک دعا ہے جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انت صاحب فی سفر خلیفہ تو فل یا اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں اور خلیفہ ہے گھر میں اللہ کو اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سکھائی ہوئی دعا ہے ہاں؟ تو اللہ تعالی اللہ تعالی کے لیے تو یہ لفظ اس اعتبار سے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نگران ہے اللہ محافظ ہے جی گھر کا محافظ اللہ ہے سفر میں ہم جا رہے ہیں محافظ اللہ ہے جی سب کچھ دینے والا اللہ ہے وہ جیسے ہاں جہاں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے یہ اللہ تعالی کی جو قبت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہاں جی وہ تو ہر بندے کے ساتھ ہے چاہے وہ سفر میں ہے وہ وہ چلا گیا ہے بندہ جب چلا جاتا ہے گھر میں تو نہیں ہوتا اب گھر کا نگران محافظ اللہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بلخلیف تو فلاحل لیکن انسان کے لیے اس لفظ کا استعمال اس طرح کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا جان نشین بنا دیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا دیں یہ درست نہیں ہے پھر جان نشین کسی کو یا نائب نائب کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے نائب کون ہوتا ہے کہ جو اصل ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سارا نظام چلا لے سب سے رابطے کر لے سارے امور اکیلا نمٹا لے تو وہ اپنے نائبین رکھ لیتا ہے جیسے تنظیمیں کے اندر ہیں یہ صدر صاحب ہیں یہ نائب صدر ہیں بہت سارے ان صدروں کے پھر الگ الگ شعبے ہیں جی وہ اوپر نگرانی کر رہا ہے اور نیچے یہ سارے نائب جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یہ تصور خدائی کے لیے ہندوؤں سے آیا ہے ہندو کا یہ تصور ہے وہ سب سے بڑا رام کو قرار دیتے ہیں رام وہ سب سے بڑا ہے سارے اختیالات کا مالک وہ ہے نگران وہ ہے ساری کائنات کو ایک دفعہ پیدا کر کے اس نے نظام چلا کے اب صرف نگرانی کر رہا ہے آگے اس نے وشنوں کو اور اسی طریقے سے بہت سارے نام انہوں نے بنائے ہیں کہ یہ پھر الگ الگ ان کو یہ کام تفویض کیے گئے ہیں تقسیم کیے گئے ہیں تو پھر یہ سارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یہ سارے اس رام کے نائبین بین ہیں یہ ہندوؤں کا تصور ہے خدائی کے بارے میں ہاں لیکن مسلمانوں کا سبحان اللہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک کیا ہی نہیں ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہے نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے ہاں وہ پاک ہے اس کمی کمزوری سے اس نقش سے یعنی نائب تو تبھی ہوگا نا کوئی کہ جب جو جو بڑا ہے اصل ہے اس کو وہ ساری قدرتی حاصل نہیں ہے وہ وہ بھی اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نائب رکھے اور اپنا نظام چلائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کسی کو مقرر کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم کیا ہی نہیں ہے اللہ اکبر ایک اور معنی سنو خلیفہ کے بارے میں یہ تصور دیا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے اختیارات تفویض کر دیے جو اللہ تعالی کے پاس اختیارات تھے اللہ نے سارے اختیار ان کو دے دیے وہ یہاں خلافت کے بارے میں یہ بحث نبی مختار کل ہوتا ہے ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے اختیار ان کو دے دیے ہیں اب وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں کائنات میں سارا تصرف نبی کا ہے ہاں جی وہ پھر اس سے یہ معنی وہ زندہ بھی ہیں وہ اس وقت بھی ان کا تصرف اسی طرح ہے جس طرح وہ اس وقت تصرف کرتے تھے جب ابو بکر و صدیق ان کے ساتھ تھے جب مکے میں وہ نظر آتے تھے مدینہ میں نظر آتے تھے ہاں جی آج بھی ان کا تصرف وہی ہے آج بھی ان کی زندگی کا تصرف وہی ہے بلکہ ان کے اندر خوبی غیب ہونے کی پیدا ہو گئی ہے یہ یہ عقیدے انہوں نے گھڑے بیان کیے خلافت کو بہانہ بنایا اور اس مسئلے کو لے کر بڑی ہی گمراہیاں پھیلائیں عقیدے کی بڑی ہی بربادیاں انہوں نے پھیلا دی اس کے اوپر کتابیں لکھ دی اور پہلے تو اللہ معاف کرے یہ چیزیں سنی سنائی ہوتی تھیں عام لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے تھے اب کچھ فلسفیوں نے ان باطل عقیدوں کو دلیل دے دی زبان دے دی اور لوگوں کو اس بارے میں گفتگو کرنے عقیدے رکھنے کی جرت دے دی اور یہ باقاعدہ فرقے اور گرو ہمارے معاشروں کے اندر پھیلے بڑا ہی نقصان ہوا اللہ اکبر تو صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ اپنے کسی مقرب کو نہ فرشتوں کو نہ انسانوں کو نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار اللہ کے اختیار کا مالک کوئی نہیں ہے کیونکہ جب اللہ اپنا اختیار کسی کو دے دے گا تو اللہ تعالی کے اندر اتنا معذ اللہ استقفر اللہ نقص پیدا ہو جائے گا اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے اس حد تک کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کی برابری کا دعوے دار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ولم کو فون احد ہاں؟ کسی بھی معاملے میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے کسی کے پاس اللہ کا اختیار نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیوں میں سے نبی ہیں رسولوں میں سے رسول ہیں آخری رسول ہیں ختم نبوت ان کا اعزاز ہے مکمل دین اللہ نے ان کو دیا ہے نبیوں کا سردار بنایا ہے نبیوں کا امام ان کو بنایا ہے نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چل سکتی یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں لیکن ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ خدائی اختیارات کے مالک بن گئے یا اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی اختیار ان کو دے دیا نہیں یہ ان کی فضیلت نور علیہ السلام سے زیادہ ہے مقابلہ نبیوں کا کر کے ہم نبی کی فضیلت بیان کریں گے لیکن نبی کو رب کے مقابلے میں نہیں لائیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ عقیدے گھڑے اور بیان کیے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں اور اب خلیفہ کا معنی جان نشین اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اختیارات دے دیے ہیں وہ مختار کل ہیں یہ سارے عقیدے بالکل باطل ہیں اور جب ہم صحیح عقیدہ اختیار کریں اور صحیح تفسیر سمجھیں اور اسی کو مانیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو پیدا کیا اور اس کو خلیفہ کہہ کر یہ نظام بنا دیا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کرنے کے بعد باپ اور ماں سے تناسل کا سلسلہ جاری کر دیا باپ ہے اس کے بعد بیٹا ہے یہ بیٹا باپ بن جاتا ہے پھر اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح قومیں ہیں قوم میں آگے اپنی آگے نسلوں کو جنم دیتی ہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں بعد میں دوسرے آ جاتے ہیں یہی معنیٰ سلف نے کیے ہیں اور یہی وہ مانا ہے کہ جس سے تمام باطل عقیدوں سے ہم بچ جاتے ہیں تو انسان ہاں انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے سمجھ آ ہے یہ اچھی طرح سمجھ لینا انشاءاللہ اس بات کو تو اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے زمین میں زمین میں اس کو آباد کیا ہے ہاں جی زمین میں آباد کرنے زمین کے اندر اس کے رہنے اس کی ضرورتیں پورا کرنے اس کے لیے پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ کر دیا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ واضح کر دیا آگے جو باتیں ہیں نا یہ تب سمجھ آئیں گی جب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام ضروریت آدم کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو جب خبر دی کہ میں اس کو اس کو دنیا میں آباد کرنے والا ہوں یہ انسان کو زمین میں آباد کرنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو انسان سے متعلق تھیں وہ چیزیں ان کے سامنے بیان کر دیں ان کے سامنے بیان کر دیں پھر فرشتوں نے آگے پھر یہ کہا قالو انہوں نے کہا اتج کیا بنائے گا تو اے اللہ فی اس زمین میں من اس کو اس کو جان نشین بنائے گا اس کو خلیفہ بنائے گا یوف سے دو جو فساد کرے گا زمین میں و یسف اور بہائے گا خون تو یہ کہاں سے پتہ چل گیا ان کو بھائی کہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ خون ریزی کرے گا یہ ہاں فساد برپا کرے گا اس میں بھی مفسرین نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا سوچ لیا تھا کہ اس زمین میں آباد رہنے والے اس مٹی کی خصلت یہ ہے اس مٹی کی خصلت یہ ہے کہ جب جو اس مٹی سے پیدا ہوگا تو اس کے اندر یہ یہ فساد برپا کرنا مارنا اور زیاتیاں کرنا معصیت کرنا یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی یعنی وہ مٹی کو دیکھ کر مٹی کی صلاحیت سے انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا یہ قول بھی بیان کیا گیا ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن جو صحیح ترین بات سمجھ آتی ہے اور اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا تو حافظ عبدالسلام صاحب نے بھی ماشاء اللہ اسی کا تذکرہ کیا ہے باقی دوسری کتابوں کے اندر شیخ محمد بن صع نے بھی اسی کا تذکرہ کیا ہے اور معصور تفاصیر نے اس کو بیان کیا ہے کہ کہیں ادھر ادھر سے ان کو ان کو ان کو علم نہیں ہوا جتنی چیز انسان کے بارے میں بیان کر دی ان کو پتہ چل گیا جب ان کو پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے استفسار کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کیا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے زمین میں انسان کو تو یہ تو فساد کرے گا یہ تو قتل و غارت کرے گا خون بہائے گا کیا اعتراض تھا نہیں بالکل نہیں جو فرشتوں کو جانتے ہیں جن کا ایمان فرشتوں پر صحیح ہے کہ وہ تو ان کو ان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں کہ, ان، کہ وہ اس قسم کی بات کر سکیں اللہ پر اعتراض کر سکیں لا یاسون اللہ امرحم وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ تو صرف حکم کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں پھر بعض بعض نے کہا یہ حسد پیدا ہو گیا تھا ان کو حسد پیدا ہو گیا تھا انسانوں سے کہ یہ ہم سے افضل ہو جائے گا ہم سے بڑھ جائے گا مقام اور مرتبے میں اس حسد کی وجہ سے فرشتوں نے یہ بات کہی یہ بھی غلط ہے اس وجہ سے کہ فرشتے حسد سے اور اس قسم کے جذبوں سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہی نہیں کی یہ حسد جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے ہاں جی کہ انسان کے اندر خیر اور شر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو فرشتوں تو شر سے ویسے ہی پاک ہے فرشتے تو خیر ہی خیر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شر رکھا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا یا پھر اپنا حق جتلانا کہ ہمارا حق ہے بعض نے کہا کہ فرشتے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جان دے زمین کی اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں نہن و نسب ہو بے کا ون وقد اس سے یہ معنی نکالا کہ انہوں نے اپنی اہلیت اور صلاحیت یعنی بیان کر کے اپنا حق جتلایا ہے کہ ہمارا حق ہے زمین کی جان نشینی کا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں تیری عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں ہاں؟ تو پھر ہمارا حق ہے کہ اس زمین کی جانشینی تو ہمیں ملنی چاہیے خلیفہ تو ہمیں بننا چاہیے یہ ساری فضیلت اور برتری تو ہمیں ملنی چاہیے بعد لوگوں نے یہ باتیں کہیں یہ لکھا یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ گویا کہ یعنی فرشتے اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ اہلیت ثابت کر رہے تھے کہ ہمارا حق ہے زمین میں آباد ہونے کا زمین کی جان نشینی کا زمین کے اندر یعنی خلیفہ بننے کا یہ یہ ہمارا حق ہے غلط بات ہے بالکل غلط بات ہے ہاں یہ ہاں یہ تو وہ سوچتے ہیں یہ انسانوں کی ساری باتیں ہیں وہ کہتا تیرا حق نہیں ہے میرا حق ہے یہ حقوق کی بحث جن کی وجہ سے پھر جھگڑے چلتے ہیں ظاہر ہے جب ہو میرا حق مجھے نہیں ملا میرا حق فلاں لے گیا اس پر تو جھگڑا ہوگا کیا فرشتے جھگڑا کریں گے کیا وہ بھی فساد, برپا وہ تو وہ تو فساد سے بچتے ہیں بچارے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فساد کرے گا وہ تو گویا کہ فساد کو برا جانتے ہیں فساد کو برا جانتے ہیں اور اگر اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہے تو اس سے تو جھگڑا ہے یہ تصور کرنا فرشتوں کے بارے میں یہ بالکل عقیدے کی ساری خرابیاں ہیں ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے ان سے بچنے کے لیے صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہ کہا جائے اللہ اکبر کہ فرشتوں نے اللہ جب اللہ نے ان کو بتا دیا جو چیزیں اللہ تعالی نے ان کو بتا دیں ان کے بارے میں جو چیز ان کو سمجھ نہیں آئی ہیں سمجھ نہ آنے کے لیے بندہ پوچھ سکتا ہے بندہ پوچھ سکتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ بات ہمیں بتا دے اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انہیں عالم و مالا کچھ باتیں ان کو بتا دیں اور کچھ چیزیں ان سے مخفی رکھی ان کو نہیں بتائیں ہاں نہیں بتائیںلم والا تالمون بجائے اس کے کہ اس کا اللہ تعالی جواب دیتا اس کے بارے میں پھر کیا کہا قال اللہ تعالی نے کہا انم و بے شک میں جانتا ہوں وہ ان تم لاتمون اور تم نہیں جانتے ہاں اللہ تعالی نے نہیں بتایا جتنی باتوں کی جتنا علم کی ان کو ضرورت تھی یا اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ علم ان کو دینا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا اور جب مزید انہوں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو بات صرف اللہ تعالیٰ نے اتنی کہہ دی اور ان کو خاموش کر دیا اور آگے پھر انہوں نے بات بھی کوئی نہیں کی پھر اس یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کے بعد عمال تعلمون اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی نیا اعتراض پیشہ کر دیا ہو یا نیا مطالبہ پیش کر دیا ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ اکبر ہاں جی نحنو سب ہو ہم کا ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کو ہر نقص سے پاک قرار دینا ہاں؟ یہ تسبیح ہے جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے ہر ایب سے جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہم ایسی ساری چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کی ساری تعریفیں تمام صفات جو اس کی شان کے لائق ہیں جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں ہم ان ساری صفتوں کو اللہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کو اللہ کے ذات کو ان صفتوں کے ساتھ متصف کرتے ہیں ہاں جی تو یہ یہ, یہ ہے حمد اور اللہ تعالیٰ کی تصویر کیا ہے تصوی یہ ہے کہ اللہ کو ہر نقش سے پاک قرار دینا اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی اس کے اندر شیخ محمد بن صالح نے دو چیزیں بیان کی ہیں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ایک تو ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دیا جاتا ہے پھر اللہ نے جو یہ کہا نا بے حمدے کا نصب ہو بے حمدے کا ہم تصویر بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ یہ دونوں کو اکٹھا کیوں لے کے آئے اکٹھا لانے کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہر عیب سے تجھے پاک قرار دیتے ہیں لیکن ہر حمد اس کے کمال کو ہم تیرے اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر ہر صفت کمال کو پہنچی ہوئی ہے ہر صفت کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفت میں کمال کی کسی کمی کو بیان کر دیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنے میں ایک نقص ہے اس لیے نصب کا اللہ تعالیٰ کی ہر تسبیح کرنا اور ہر صفت کو کمال کے ساتھ بیان کرنا یہ بات آپ کو سمجھ آئی نہیں سمجھ ہاں نہیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کرنا یہ کیا ہے تسبیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی کو جو اللہ کی صفت ہے اور جو صفت اللہ نے خود بیان کی ہے یاد رکھو اللہ کی تمام صفات جو ہیں یا اللہ خود بیان کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بیان کی ہے ایسی ساری صفات پر ہمارا ایمان ہے ہم اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بیان نہیں کر سکتے ہم پابند ہیں جو چیز اللہ نے اپنے لیے بیان کر دی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے لیے بیان کر دی ہم وہ صفت اس کو اسی طرح بیان کریں گے نہ ان میں سے کسی صفت کا انکار کریں گے نہ اس کی تعویل کریں گے نہ اس کی تشبیح کریں گے نہ اس کی مثال بیان کریں گے ہاں؟ یہ جس طرح جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہم اس کو اسی طرح بیان کریں گے سمجھا گئی ہے اچھا پھر جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات محمودہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں ہاں؟ اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات ہیں اللہ کے سب نام اچھے ہیں اللہ کی سب صفتیں اچھی ہیں تو ایک اچھی صفت بیان کرتا ہے بندہ لیکن اس کا اس کا کمال نہیں بیان ہوتا اس صفت کا کمال نہیں ہیں اس کمال کے بیان کرنے میں بھی نقص رہ جائے تو یہ بھی کمی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں ان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے کمال کے ساتھ اس کو بیان کرنا سمجھ آ گئی ہے ہاں جی تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا جو خون بہائے گا ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں ہم تیری بعض لوگوں نے اس سے کیا مراد لیا کہ وہ اپنا حق بیان کر رہے ہیں اپنی اہلیت بیان کر رہے ہیں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اپنی عبادت پیش کر رہے ہیں اور انسان کا نقص بیان کر رہے ہیں یہ بہت سارے لوگوں نے یہ چیز بیان کی ہے یہ فرشتوں سے متعلق یہ بیان کرنا یہ عقیدے کی غلطی ہے فرشتوں کے اندر یہ چیز سرے سے ہی موجود نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ علم حاصل کرنے کے لیے پوچھا کہ یا اللہ یہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں بتا دے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نہیں بتایا انی عالم و مالا تالمون اگرچہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عن ہو اور دیگر مفسرین نے مجاہد نے قطادہ نے دوحاک نے اس کے بارے میں پھر بڑے اقوال نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ باتیں رکھی تھیں کہ میں انسان کو پیدا کروں گا اور ان کو امتحان کے لیے پیدا کروں گا میں اس امتحان کے لیے اپنی شریعتیں نادل کروں گا اور اپنی کتابیں نادل کروں گا نبی آئیں گے جو نبیب مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہوں گے فرشتے تو وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے ان امتحانوں میں پاس ہونے والے مومن بندے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تو ان کو اللہ تعالیٰ جن خوبیوں سے نواز نوازے گا جو اجر ان کو عطا فرمائے گا تو وہ تو اس انہوں نے تو یہ بات سمجھ کر کہہ دیا نا کہ یہ خون بہائے گا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ انسانوں کے اندر کیسے کیسے لوگ پیدا کرے گا نبیوں کو صالحین کو شہداء کو امتحان کے اندر پاس ہونے والوں کو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں وہ بہت عظیم حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں بس اتنا کہہ دیا انی عالم و مالا تالموں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بات ختم ہوگی ہاں جی اگر فرشتے اعتراض کرتے ہوتے ہاں جی اور ہم مان لیتے کہ یہ اعتراض تھا اللہ رب العالمین کے سامنے تو پھر اتنی بات اتنی بات کہنے کے بعد بھی تو پھر سوالات کا سلسلہ جاری رہتا کہ جی ہم مطمئن تو ہوئے نہیں ہاں جی ہمیں ہمیں, ہمیں جواب دیا جائے ہمیں جواب دیا جائے ہاں ہم نے جو خدمت کرنی ہے انسانوں کی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ہمیں مطمئن ایسی بات ہی نہیں ہے نہ ایسی بات انہوں نے کہی ہے نہ معاملہ ہے یہ تو بعض لوگوں نے اپنے اندر کا شر نکالنے کے لیے فرشتوں کی طرف منسوب کر کے بہت ساری باتیں اپنی بیان کر دی و آدم السما اک اللہ سما ملا ایک اور سکھائے آدم علیہ السلام کو و علامہ آدمل آ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے نام سکھائے کل سب کے سب سما پھر پیش کیا ان چیزوں کو جن کے نام سکھائے تھے الملاء ایک تھے فرشتوں پر فقالا پس کہا اللہ تعالیٰ نے ام بئونی خبر دو تم مجھے بے عصماء ہا ان ان چیزوں کے ناموں کی یہ نام جو ہیں یہ چیزیں ہیں ان کے ناموں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قالو انہوں نے کہا سبحانہ کا تو پاک ہے اللہ لا علم لنا نا نہیں ہے علم ہمارے لیے اللہ مگر ما جو المتا نا تو نے سکھایا ہمیں ان کا بے شک تو ان تعلیم الحکیم تو ہی ہے علم والا حکمت والا اللہ تعالیٰ کے قرآن کا بھی زبردست انداز ہے یہ اعتراض نکالنے والے اور ٹیڑا چلنے والے اور سچی بات ہے آزمائش ہے ان چیزوں کے اندر موقع ملتے ہیں ان کو لیکن جامدین جی. فی قلو بہم زیگن فیتون تغ الفہ اب ان کن تم سوادین سے ہی بحث پھر شروع کر دی اللہ نے کہا نا ان کن تم سوادے کی ہاں بھائی بتاؤ مجھے بھائی ان ناموں کے بارے میں بتاؤ جانتے ہو اگر تم سچے ہو تو کہا, کہا کہ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ جو پیچھے انہوں نے اعتراض کیا تھا اب اللہ ان کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے ان کا منہ بند کر رہا ہے یہ فضول بات ہیں جی اللہ اکبر بر راس خونہ علم العلم اور جو صحیح علم والے پختہ علم والے है? وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے کل من رب ربنا یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے جیسے جیسے اللہ کہتا جاتا ہے ہم مانتے جاتے ہیں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں شامل نہیں کرتے تو جو ایمان والے ہیں جو پختہ علم والے یہاں پختہ علم والے پتہ کس کو کہتے ہیں جو بڑا فلسفی ہو جو قرآن کو زیادہ توڑ مروڑ سکے جو قرآن مجید کے اندر نئی سے نئی چیزیں پیش کر سکے جو اس کے اندر سے فلسفے بنا سکے جو سائنسی معلومات کو قرآن سے ثابت کر سکے جو جدید علوم کو قرآن کے ساتھ ملا کر قرآن سے استشہاد کر کر کے اپنے فلسفوں کو ثابت کر سکے آج کل اس کو کہ ہیں یہ ہیں بڑے پختہ علم والے بڑے زیادہ علم میں یہ لوگ ہیں اور جو سلف کی تفسیروں کو لے کر ایمان اور ہدایت کا پیرا دیتے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں ان کو پتہ ہی کوئی ان کو تو وہ علم ہی نہیں ہے ان کو تو وہ فہم ہی نہیں ہے آج سے چودہ سو سال پہلے جو دنیا نے کہا تھا وہی آج, آج جدید دور میں اور جناب کمپیوٹر کے دور میں آج علوم و فنون کے دور میں آج سائنس کے دور میں اتنے ترقی یافتہ دور میں آج بھی وہی باتیں کی جا رہی ہیں وہی تفسیریں کی جا رہی ہیں تو آج تو ہمیں وہ باتیں کرنی ہیں جو آج اس دور کے مطابق ہمارا قرآن ہمیں بتائے ہماری رہنمائی کرے یہ اللہ تعالیٰ نے تم جو علوم فنون بنا کے بیٹھے ہو تو ایسی کوئی کتاب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نہیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حقائق بیان فرمائے ہیں جو کچھ کیا ہے ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں اعتراض والے رویے نئے نئے مفہوم اور پھر اس کے اندر سے اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکال کر بیان کرنا کہ جس کی سند نہ ہو اللہ کے رسول سے اس کی سند نہ ہو صحابہ سے سلف سے اس میں سوائے گمراہی کا کچھ حاصل نہیں ہوتا جی وہ علامہ آدم السما تو اللہ تعالیٰ نے بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان کرنا تھا علم علم اور علم بھی انسانوں کا علم ہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہتا ہے کن خوبیوں سے نوازنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کیا کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان کرنا تھا یہ فضیلت سب کے اوپر واضح کرنا تھی فرشتے بھی تھے اور فرشتوں کی اس مجلس میں وہ ظالم بھی تھا جس کا نام تھا ابلیس हाँ? سبحان اللہ اللہ اکبر اعلم ما تبدون تبدنا و ما کن تم وہ ابلیس بھی موجود تھا اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتہ تھا نا اس نے شرارتیں کیا کیا کرنی ہیں خباستیں کیا کیا کرنی ہیں کن معاملات میں کیا کیا خرابیاں اس نے پیدا کرنی ہیں اور اس کی بھی ایک پوری ضروریت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا نا تو اللہ نے انسان کو علم کی فضیلت سے نوازا اچھا یہاں اب یہاں بڑے اعتراض کرتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات کہ جی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے بتا دیا نام پڑھا دیے سمجھا دیے اور اس کے بعد فرشتوں کو بلا کے کہا آؤ بھائی کرو مقابلہ کرو مقابلہ تو فرشتے فیل ہو گئے نہیں کر سکے جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہی نہیں تھا ہاں جی آدم جیت گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بتایا ہوا تھا ایسی فضول باتیں ہیں سنو اس کی سبحان اللہ شیخ محمد بن صالح نے کیا خوبصورت اس سلسلے میں لکھا اور ان اعتراضات کو رد کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اللہ تعالی نے کسی کو زیادہ خوبیاں دے دی ہیں کسی کو کم دے دی ہیں انسانوں میں سے بعض کو زیادہ دے دیا ہے بعض کو کم دے دیا ہے تو اللہ تعالی کے یہ احسانات کسی کو حسن زیادہ دے دیا کسی کو صلاحیت زیادہ دے دی کسی کو قد و قامت زیادہ دے دیا اسی طرح ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کو بہتر بنا دیا یہ اللہ تعالی کی تخلیق کا ایک پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا ہاں جی کہ یہ یا اللہ یہ لمبے قد والا ہے مجھے چھوٹا کیوں رکھ دیا اس کا رنگ سیاہ ہے میرا رنگ فلاں ہے یہ یہ کیوں کر دیا لا یو سالو اماں وہم یو سالون اللہ احسان کرتا ہے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جیسے چاہا احسان کیا ایک احسان اللہ نے انسانوں پر یہ کیا کہ فرشتوں پر علم کے لحاظ سے انسان کو برتری دی یہ, یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جن کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو نام بتا دیے جو نام اچھا نام کیا نام مراد ہیں کیا کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر وہ وہ سارا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا عجیب وہ غریب کہانیاں کس سے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور گمراہیاں اور شرک پھیلا رکھا ہے سمجھ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اندر زمین کے اندر پیدا کیا زمین کی چیزیں جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کا ان ساری چیزوں کے نام وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا بتا دیا اب سب کچھ دے دیا اور اللہ نے پیچھے اپنے پاس رکھا کچھ نہیں کتنا باطل عقیدہ کتنا غلط عقیدہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا زمین میں آباد کیا زمین کی چیزیں جو اس کی ضرورت کی تھیں وہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیے فرشتے زمین میں ہیں زمین کے لیے تھے ہی نہیں ان کو بتائے ہی نہیں ان کو ان کے کام بتائے ہیں ان کو ان کے کام بتائے اور پھر لا کر کہا کہ دیکھو تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتہ نہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ہاں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت انسان کو دے کر اس کو برتری دی ہے مسئلہ صرف اتنا ہے باقی ساری ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ان سے بچنا چاہیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتا دیے سما آرا دا ہم آرادا ہم یعنی جن چیزوں کے نام بتائے وہ فرشتوں کے سامنے چیزیں رکھیں ہاں, ہاں بھائی بتاؤ تو انہوں نے کہا جی سبحانہ کا یا اللہ ہمیں تو نہیں بتا لا علم لانا اللہ ما علمتنا تنا یا اللہ جو علم تو ہمیں دیتا ہے ہم جانتے ہیں جو تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے ہمیں علم ہی نہیں ہے اب اللہ تعالی نے یہ بات وعد فرمائی کہ یہ علم میں نے اپنے اس بندے کو دے دیا اس علم کے ساتھ اس کو میں نے فضیلت دے دی ہاں جی اور اس بات کو تم قبول کرو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہم نے قبول کیا اور قبولیت کے لیے پھر آگے آ رہا ہے واضح ہو رہا ہے اور کیا کہا ان کا بے شک تو اے اللہ انتل علیم الحکیم اے اللہ تو جاننے والا حکمت والا اس کا مطلب ہے عقیدہ اس ان فرشتوں کا بھی صحیح ہے عقیدہ ان کا پورا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسط سبحان اللہ کوئی کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے انسان کو جتنا علم دیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطائی ہے چاہے وہ شریعت کا علم ہے چاہے وہ اس کائنات کے بارے میں معلومات ہیں علم ہیں جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا علم اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے انسان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مادود ہے اس کے اندر وہ وسعت ہی نہیں ہے الحکیم حکمت والا ہے حکمت والا ہے یا اللہ تو ہی جانتا ہے الحکیم کہنے سے اپنا سارا عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا یا اللہ یہ کیوں بنائے گا یہ کیا کام کرے گا یہ انسان انسان تیرے لیے کیا کرے گا تو اس سے کیا کام لے گا یہ ساری تیری حکمتوں کا معاملہ ہے ہم تجھے حکیم مانتے ہیں اور بالکل قبول کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے اپنے صحیح عقیدے کو پیش کر کے انہوں نے جو اللہ پسند کرتا تھا وہی مان لیا کالا یا آدم و بے اسما اہم فلما امبا اہم بے اسما اہم قال علم اکم انلم غیب سماوات ولد و الم و ماتب دونہ و تو اللہ نے کہا اے آدم ان کو خبر دے بے عسما اہم ان کے ناموں کی فلماں امب پس جب خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو بے اسماءم ان کے ناموں کی قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اقل اللہ کم کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہارے لیے انی بے شک میں آ جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب کو و اور میں جانتا ہوں ما تبدو جو تم ظاہر کرتے ہو وما کن تم تخ اور جو تم چھپاتے ہو اللہ اکبر تو آدم علیہ السلاط وسلم پہلے فرشتوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے جو یہ اللہ تو نے بتایا ہمیں پتہ ہے جو تون نے بتایا ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نہیں جانتے آدم علیہ السلاط وسلام سے کہا بتاؤ بھائی تو آدم علیہ السلاط نے سب کچھ بتا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بتایا تھا سمجھایا تھا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلات وسلام نے ان کو بتا دیا جب بتا دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی میں کہتا تھا کہ اس پر تم خاموش رہو ہاں جی یہ وہ غیب کی چیزیں ہیں کہ جن کا جن جن کی خبر میں نے تمہیں نہیں دی ہے غیب ہر وہ چیز ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے ہاں جب خبر دے دیتا ہے تو وہ غیب نہیں رہتی اللہ تعالیٰ نبیوں کو خبریں دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیتا نبی وہی باتیں امتوں کو پہنچا دیتے ہیں تو یہ بعض لوگوں نے کہا یہ غیب ہے نبی نبیوں سے غیب منسوب کر دیا نبی کو عالم الغیب قرار دے دیا او بھائی نہ فرشتے عالم الغیب ہیں نہ انسان عالم الغیب ہیں نہ نبی عالم الغیب ہیں کوئی غیب نہیں جانتا نہ آدم علیہ السلام نہ ولد آدم میں سے کوئی آدم علیہ السلاۃ وسلام نے بھی وہ کچھ بتایا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا تو غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں نتیجے کے طور پہ بھی اس ساری بحث کے بعد واضح کیا کہ غیب میں صرف جانتا ہوں جو بات فرشتوں کو بتاتا ہوں وہ ان کے علم میں ہے جو انسانوں کو بتاتا ہوں وہ ان کے علم میں ہے یہ سارا سارا علم مکمل علم غیب کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے اللہ